اللہ تعالی نے دو چیزوں کا مسلسل ذکر فرمایا ہے ایک تو یہ کہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور دوسرے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور کل کی آیات میں جو خالصتاً انسانوں اور مسلمانوں کے خانگی حالات پہ مشتمل تھیں اور جن میں اللہ تعالی نے طلاق کا عدت کا اور اس طرح کی مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا اس کے بعد اس کے بیچ میں بلکہ آپ نے سنا اس میں اللہ تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی ترغیب دی بار بار کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور یہ بھی بتلایا کہ جو لوگ خرچ نہیں کرتے وہ ایسا ظلم کرتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس اجر و ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں ان دونوں مضامین کو اب یہاں سے جو شروع کر رہے ہیں جہاد کو اور خرچ کو اسے تقریباً سورہ وقرا کے آخری رکوع تک اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اگلی جو چالیس آیات ہیں ان سب میں یہی دو مضمون ہیں اور غالب حصہ ان آیات کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے کہ خدا کی راہ میں مسلسل خرچ کرتے رہو ان اخراجات میں کیا چیزیں جائز ہیں کیا چیزیں حرام ہیں اس کا بیان کیا پھر یہ بتلایا کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے مگر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں موانے اور رکاوٹیں کہ اس کی وجہ سے اس کا خرچ کیا ہوا بھی برباد ہو سکتا ہے تو اس لیے بتلایا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے تو یہاں سے جہاد کا مضمون اور انفاق کا مضمون دونوں شروع ہوتے ہیں کبھی ایک کبھی دوسرا جیسے کہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں مگر اب انفاق فیصد اللہ غالب رہتا ہے خاص طور سے تیسرے پارے کے آغاز کے بعد تو انفاق سبیل اللہ بہت غالب ہے کہ اللہ کے راہ میں تمہیں خرچ کرنا ہے